پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے میں بالکل نہ نعرے بازی پسند کرتا ہوں اور نہ اس طرح کی گڑبڑ دو مہینے سوا دو مہینے ایک رات بھی گھر میں نہیں سوچ سکے اور آدمی آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر باتیں ہو ادھر ادھر یہ چلنا تو پھر آدمی بول نہیں سکتا ہے تقریر تو عام آدمی جب حالات ٹھیک ہو تو پھر تو صحت ٹھیک ہو پھر آدمی جو جی چائے کرتا رہے آدمی برداشت کرتا رہتا ہے اور جب مسلسل سفروں سے آدمی تھکا ہوا مارا ہوا ہو بڑا زور لگتا ہے تقریر میں آدمی کی پوری توجہ ہو تب تقریر ہوتی ہے بدلنا پھر تقریر نہیں ہو سکتی میں بہت دفعہ ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فلاں جگہ بڑی اچھی تقریر کی فلاں جگہ آپ سے تقریر نہیں ہوئی تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تقریر اصل میں بابا جی بہ جاؤ کسی بشکہ بھی لکے نال, نال بڑی اندر, اندر فلام نے فرمایا خطبے کے درمیان تنکا بھی نہ توڑو اور آپ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں جس نے سنی ہے سنے نہیں سنی جا کے گھر آرام کرے خام خواہ دوسروں کو بھی تکلیف دیتے ہیں اتنی اتنی دور سے لوگ تشریف لائے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام حالات میں آدمی جس طرح کی بھی ہو تقریر کر سکتا ہے لیکن ان آج رات میں مرجال سے آیا ہوں خدا کی قسم ہے دو ڈھائی گھنٹے صرف سویا ہوں گا پھر پورا سفر سڑکیں بھی اسی طرح خراب ہیں جس طرح ہماری حکومت پاکستان کی حالت خراب ہے اس کے بعد آدمی کمر ٹوٹی جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے پھر آدمی بات کرے تو دل نہیں چاہتا بات کرنے کو اور ہم لوگوں نے تو کرایہ تو وصول نہیں کرنا کہ ضرور تقریر ہوگی تو پیسے ملیں گے نہیں ہوگی تو نہیں ملیں گے یہ بات نہیں ہوتی اللہ کی رضا کے لیے آدمی آتا ہے کوئی بات اللہ توفیق دے دے تو کیا دیتا ہے نہیں تو پھر نہیں ہوتی بات تو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا دوستوں سے کہ مولانا حدیب الرحمٰن صاحب اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے وہ پہلی دفعہ قاتلانہ حملے کے بعد آپ کے پاس تشریف لائے ہیں انشاءاللہ اصل اور مفصل خطاب ان کا ہوگا صرف حضرت آفس صاحب کے اسرار پر کہ وہ میرے بزرگ ہیں اور میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا اور اپنے محترم بھائی اور دوست شیخ عبداللہ صاحب کی رفاقت کی وجہ سے حاضر ہو گیا تھا وغیرہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ میں دو سوا دو مہینے ہو گئے ایک رات بھی گھر نہیں سو سکا دل دماغ گلا ہر چیز تھکی ہوئی ہے لیکن بہرحال میں مختصر طور پر دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا بی بیو چپ ہو جا خدا ادا د ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب کے عنوان پر مولانا حبیب الرحمان صاحب یسدانی انشاءاللہ مفصل خطاب فرمائیں گے اصل بات جو آج کل یہ عنوان جو رکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ پچھلے دنوں اس مہینے میں جسے محرم الحرام کے مہینے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چند دوستوں نے سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواس حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد مناتے ہوئے یا ان کے نام کی آڑ لیتے ہوئے ان دنوں میں اور آج تلک چالیسویں کے دن تک اس قسم کی گفتگو کی اور ان لوگوں کے خلاف کی جو کائنات میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ترین اور اعلی ترین شخصیتوں کے مالک ہیں کہ جن سے کائنات کے ان تمام لوگوں کو محبت و عقیدت ہے جو سرورے کائنات سے پیار کرتے آپ سے محبت رکھتے آپ کا نام جپتے اور آپ کی عقیدتوں کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ ایام بڑے کرب کے اور بڑے اطلاع کے ایام تھے کہ ان ایام میں نام تو حضرت حسین علیہ السلا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لیا جاتا تھا لیکن اس نام کو لینے کے بعد ساری گفتگو کا مرکز و محور ان لوگوں کو بنایا جاتا تھا کہ اگر ان کے وجود اور ان کی کوششیں نہ ہوتی تو آج ہم لوگ جو اسلام کا دعویٰ رکھتے ہیں جنو پہن کے بتوں کے پرستش میں لگے ہوئے ہوتے یہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا فیضان ان کی محنتوں ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں کا سمرہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور کہلاتے ہیں اور پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں اگر کوئی شخص شہادت حسین کا نام لے کر یزید کے بارے میں گفتگو کرے یا ابن سیات کے بارے میں گفتگو کرے اور کاتلین حسین کا تسکرہ کرے کہ حسین کو کنہوں نے قتل کروایا کنہوں نے قتل کیا تو اس بارے میں اور شاید گفتگو اور بحث و شاہ اور یزید کے ساتھی ہے اور ہم شیعہ کتابوں سے اپنا موتو پیش کریں کہ حسین کے اصل قاتل کوفہ کے شیعہ ہے پھر تو گفتگو کی گنجائش ہے بہرحال وہ اپنا موتو پیش کریں ہم اپنا موقف ہم شیعہ کی مشہور تاریخ یاقوبی سے یہ بات ثابت کریں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد جب کاقل حسین کوبے میں داخل ہوا تو ان میں حضرت حسین کے بڑے بیٹے جناب زین العابدین بھی تھے اور وہی فرزن تھے جو باقی زندہ بچے تھے جنہیں شیعہ حضرات بیمار کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں انہوں نے اور جنہیں چوتھا امام معصوم بھی سمجھا جاتا ہے وہ امام جس کی زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکلتی انہوں نے کوپا میں داخل ہوتے ہوئے کو روتے ہوئے دیکھا عورتیں بھی رو رہی ہیں مرد بھی رو رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا علام یق یہ لوگ کس کو روتے ہیں جواب میں کہا گیا زین العامدین یہ تیرے باپ اور دادا کے شیعہ ہیں یہ حسین کو رو رہے ہیں فرمایا یہ حسین کو کیوں روتے ہیں کہا اس لیے روتے ہیں کہ حسین کو ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا ہے انہیں مظلوموں طور پر مارا گیا فرما علم یخ تم ہوں ہاؤ سمنگ کتنا ہوں اگر میرے باپ اور میرے خانوانے کو ان کو نہیں مارا تو مجھ کو بتلا اور کس نے مارا ہے یہی تو کاتل ہے قتل کرنے کے بعد ماتم بھی شروع کر دیا ہے اگر میرے باپ کو انہوں نے نہیں مارا تو پھر میرے باپ کا کاتل کون ہے لیکن بہرحال اس سلسلے میں لوگ اپنے دلائل پیش کریں ہم اپنے دلائل پیش کریں گتگو کی مجال ہے لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کا اور ان کی شہادت کا اور گالی ان صحابہ کو دی جاتی ہے جو واقعہ کربلا سے پچاس سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس سے زیادہ تعجب کی بات شروع ہے نام کوئی ظلم کی بات اس سے بڑی جفا کیشی کیا ہے کہ نام حسین کا اس کی شہادت کا واقعہ کربلا کا ماتم حسین پہ اور گالی صدیق کو دی جاتی ہے جو حسین کی شہادت سے سینتالیس برس پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے کتنے تک کی بات ہے گالی فاروق کو جو حسین کی شہادت کے اڑتیس سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے کو جو واقعہ کربلا سے اٹھائیس برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے خالد ابن ولید کو ابو ابید ابن چرا کو طلحہ کو زبیر کو ام امر عائشہ کو کوئی ان سے پوچھے اے بندگان خدا ان لوگوں کا تعلق کیا ہے جواب میں کہتے ہیں ان لوگوں کا تعلق یہ ہے کہ حسین کی شہادت اس وجہ سے ہوئی کہ اس سے یزید نے خلافت چھینی اور خلافت کے چھیننے کا آغاز صدیق کے زمانے سے ہوا ہے اس لیے ہم حسین کا ذکر کرتے ہوئے اس پہلے شخص کا تسکرا کرتے ہیں جس نے خلافت کے چھیننے کی ابتدا کی تھی پہلے حسین کے باپ کی خلافت صدیق و فاروق نے چھینی تھی اس لیے ظلم کا آغاز وہاں سے ہوا اس لیے ہم ان کا تسکرہ کرتے ہیں ہر کوئی ان عقل مندوں سے یہ نہیں پوچھتا کہ اگر حسین کے باپ کی خلافت چینی گئی تھی تو اس وقت حسین کے باپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا تھا اور اگر بیٹا تمہارے قول کے مطابق ہماری بات نہیں ہے تمہاری گپت روح کے مطابق بیٹا اپنے حق کے لیے تلوار اٹھاتا جنم کرتا ہے تو باپ جو شیرے خدا تھا اس نے جنم کیوں نہیں کی جو کام بیٹے نے کیا باپ نے کیوں نہیں کیا اور اگر باپ نے نہیں کیا تو پھر تمہیں تکلیف کیا ہو گئی ہے جو کام علی نے نہیں کیا تو آپ اس کے لیے کیوں رو رہے اگر واقعی حق چھینا گیا تھا تو اصل تو علی ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو سنیوں کو اصل مسئلے کا علم نہیں ہے ہمارے اور شی دوستوں کے درمیان بنیادی فرق ہے علماء کو بھی اس بارے میں علم نہیں ہے عام علماء کو وہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ دوست اس لیے حسین سے محبت کرتے ہیں کہ وہ نبی کا نواسا یہ بات نہیں ہے وہ نبی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ حسین کا نانا ہے اور ان کے نزدیک حسین کی بھی قبل و منزل اس لیے ہے کہ علی کا بیٹا ہے ان کے نزدیک اصل علی ہے باقی سب نقل ہے ہمارے نزدیک علی کی محبت اس لیے کہ وہ نبی کا دعواد ہے ہمارے لیے حسین کی عظمت اس لیے کہ وہ نبی کا نواسا ہے ہم فاطمہ مترو ان سے اس لیے حقیدت رکھتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی ہیں اور اسی لیے ہمیں صدیق سے اس لیے پیار ہے کہ ہمارے آقا نے جلوت و خلوت میں کبھی صدیق سے جدائی گوارا نہیں کی ہے ہمارے نزدیک اصل نبی ہے اس لیے جتنا جتنا پیار نبی کو جس جس سے ہو اسی یوگتا سے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہم سیک سے ساری کائنات میں سب سے زیادہ سن لوگ کوئی عقیدے میں چھپانے کی بات نہیں ہے ہم لپ کے بات کرنے کے ابھی ہی نہیں ہیں صاف بات کہتے ہیں کوئی اگر لکا چکا کے بات کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قبیلے کا نہیں ہے جو اس کو بھی سید سیدہ کہے جس کو ذاکروں نے سید و بنایا اور اس کو بھی سید شہدا کہے جس کو ناٹک وہی نے بنایا ہے ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے ہم تو صاف بات کہتے ہیں ہمیں صدیق ساری رات میں سب سے زیادہ پیارا ہے اس لیے کہ ہمارے آقا کو اس سے سب سے زیادہ پیار تھا اور اگر اس سے زیادہ کسی سے پیار تھا تو تم ہمیں کوئی کتاب کھول کے دکھاؤ کہ ہجرت کی رات اس کو کیوں بلایا اس کو کیوں نہیں بلایا تھا اگر کوئی اس سے زیادہ پیارا تھا اس کو کیوں نہیں اپنے سفر کے لیے منتخب کیا اور مسئلہ یاد رکھنا نبی کے زندگی کے سب سے مقدس سفر دو ہیں سب سے مقدس سفر سب سے اعلی سفر ایک سفر آسمانوں کا اور ایک سفر ندینے کا آسمانوں کے سفر کے لیے نبی نے جبریل کو عمارت کے لیے منتخب کیا اور ندی کے سفر کے لیے نبی نے صدیق کو عمارکت کے لیے منتخب کیا آسمانوں پر جبریل سے زیادہ پیارا کوئی نہیں زمین پہ صدیق سے زیادہ پیارا کوئی نہیں نبید! بات تو ساگی ساری بغیر آسمانوں پر بھی سفر کے لیے اور بہت تھے زمین پر بھی سفر کے لیے اور ابابیوں مسئلہ یاد رکھنا اس اسرا نبی کا اپنا گھرانہ موجود تھا آپ کا طبیلہ بنو ہاشم موجود تھا آپ کا چچا باس موجود تھا کہنے والے کہتے ہیں وہ تو مسلمان نہیں تھا وہ نہیں تھا حمزہ تو موجود تھا جو مومن بھی تھا مسلمان بھی تھا نبی کا چچا بھی تھا نبی کا دودھ شریف بھائی بھی تھا نبی کا بچپنے کا دوست تھا جوانی کا ساتھی تھا وہ بھی موجود تھا اور نبی کے چچا کے بیٹے علی بھی تھے علی کا بڑا بھائی عکیل بھی تھا یہ سارے تھے کسی کو خبر بھی نہیں دی کسی کو جانے کی خبر اس کو بھی جس پہ سب سے زیادہ اعتماد تھا اس کے گھر گئے اٹھا صدیق سب سے مقدس سفر کا حکم ہوا بدن چھوڑنے کا مال دولت گڑانا اپنی آباری زمین اللہ کے لیے ہجرت سے زیادہ مقدس سفر کوئی نہیں آقا میرے لیے کیا حکم ہے فرمایا جس نے مجھے سفر کا حکم دیا اسی نے مجھے تیری رفاقت کا بھی حکم دیا ہے صدیق سیکھ لگے آ اللہ نہیں. یا رسول اللہ عرش والے نے میرا نام لے کے کہا ہے کائنات کے امام نے کہا ہاں صدیق عرش والے نے تیرا نام لے کے کہا ہے آئی اس دن صدیق سے آگے نہ تھا اگر کوئی ہوتا تو اس کو بکلاتے اور پھر یہ سفر کیسا سفر تھا میرا سے اس لحاظ سے مختلف کہ رفاقت جبریل کی اور برا کرش والے کی برا کرش اور یاد ہے ہجرت کی رات کوئی چیز بھی نہیں کے پاس ایسی نہیں جو سدھی کی نہ ہو صدیق کا نہ ہو اور اسی لیے ربھی نے کہا تھا منہ سے علیہ ابو بکر لوگ سن لو کائنات کے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا لیا لیکن صدیق کا بدلہ میرے عرص والے رب کے سوا کوئی چکا سکتا ہی نہیں کون چکا ہے اس سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں ہماری عقیدتوں کا مرکز ہماری محبتوں کا محبل ہمارے لیے کائلات میں سب سے پیاری شخصیت صدیق ہے اس لیے ہے کہ میرے آقا نے صدیق سے آگے کسی کو نہیں رکھا اور آئی ہے بات تو کہہ دیتا ہوں یاد رکھ لو جو ساری کائنات کے ذاکروں خطیبوں کو کہو اس کا جواب ڈھونڈے جو زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا نبی نے صدیق کو الگ کیا ہو علی کو پاس رکھا ہو पा, पा. کبھی نہیں ہوا ساری تاریخ اٹھاؤ کہتے ہو نے علی کو کچھ خصوصی باتیں دے دی تھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صدیق پاس نہیں علی پاس ہے اور ایسے بے شمار واقع آج جب علی نہیں صدیق موجود ہے ہجرت کی رات بھی علی نہیں سدیق لارے سور میں بھی علی نہیں صدیق سبرے ہجرت میں مدینے تک علی نہیں صدیق گزبڑ تموک کے موقع پر علی نہیں صدیق اور ایک دن آیا جب مکہ فتح ہو چکا اور نبی نے امامت حج کے لیے جانا تھا نہ جا سکے کہ اس کو بھیجوں گا جو محمد کا قائم مقام ہوگا نظر انتخاب پڑی تو صدیق پہ پڑی اور اس والے نے کہا آج صدیق نہیں علی ہے آنے والا زمانہ آئے گا کہنے والے کہیں گے ایک دفعہ صدیق نہیں تھا علی رکھا تب اسے مقدم دیے ارش والے نے کہا جاؤ علی کو کہو کہ ابو بکر کی قیادت بھی حج کرے تب واپس آئے جب صدیق واپس آئے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب صدیق پاس نہیں اور علی پاس ہے اور کوئی دور ایسا نہیں جب صدیق موجود نہیں سفر میں موجود ہضر میں موجود عرص والے نے کہا جس کو تو نے سپر و حضر میں ساتھ رکھا ہم نے قبر میں بھی ساتھ رکھ دیا اور مدینے والے نے کہا جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی نسلیں پانچ میں آیا صحابہ کو مسکراتا ہوا دیکھا ارشان کیا لوگوں خوش ہو جاؤ قیامت کے دن محمد اسی طرح اٹھے گا اس کا دانا آس کے کندھے پر ہوگا قبر میں بھی ساتھ حسر میں بھی ساتھ اور کہا جب پانی پلاؤں گا تو دانے ہاتھ اکبر ہوگا سر کہا جب وہاں جنت پر دستک دوں گا پیچھے مڑ کے دیکھوں گا صدیق نے میرا سرن تھاما ہوا ہے لمحے بھر کے لیے جھتا نہیں یہاں تو یمن میں بھی بھیج دیا باقی سارے پاس ہیں علی پاس آپ کیا کرتے ہو پھر کہتے ہو حق چھینا کس نے حق چھینا ہے گلا ہے ناٹکیں وہیں سے کرو جس نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنی ازلاج متحرات سے پوچھا میری بیویوں میرے ساتھیوں کا عالم کیا ہے کہاں کان آپ کی بیماری سے دل گرستہ آسام شکستہ مسجد نبوی کے سہن میں آپ کے دروازے کی طرف نظریں جمائے بیٹھے ہیں بلال کئی دفعہ کے دستک دے گیا ہے مقتدی موجود ہے امام موجود نہیں ہے آقا انہیں آپ کا انتظار ہے فرمانبا بکر فلی بلا میرے ابو بکر کو کہو آج محمد کے مقتدیوں کی امامت میرے ابو بکر نے کروانی ہے چھیرنے کا اگر گرا ہے تو اس ذات گرامی سے کرو جس نے خود اپنے دست مبارک سے اپنے مسلح کے ابو بکر کو کھڑا کیا اور اس دن بھی ہجرت کی رات کی طرح اپنے سارے رشتہ دار موجود علی بھی موجود چچا عباس بھی موجود حسن بھی موجود حسین بھی, بھی موجود لیکن کہا میری زندگی میں میرے مسلح امامت پہ اگو بکر کے سنا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا مرو ابا بخر جواب ملا آقا کسی تین مرتبہ کہا پھر آسمان سے جبری آیا کہا مسلو پٹکا کر دیجئے آقا سہارا لے کے اٹھے اپنے دروازے کی اپنے دروازے کے پردے کو اٹھایا اپنے اصحاب کو ابو بکر کے پیچھے دیکھا زبانیں اپنے نے ارشاد کیا یا بلّا ہو وا ما کے زمین پہ مومن نہیں مانتے یا پہ خدا نہیں مانتا مانتا ہے تو اکیلے صدیق ہی کو مانتا ہے پھر آگے بڑھے مسجد میں حضور کی خوشبو پھیل گئی صحابہ بانپ کہہ کے آ کہا آگے کچھ کھنکارے کیبو بکر کو پتہ چل جائے آ کہ آگے آگے, آگے آگے بڑے سبور راستہ دیا سرور کائنات نے کیا کیا کہا میں نے تجھ کو اپنے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اب تم ہی تو کھڑا ہونا ہے حدیث کے آگے ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا نبی نے وہی رکنے کا حکم دیا رک گئے نبی ابو بکر کے ساتھ کھڑے ہوئے امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کے بعد مقام ہے تو صدیق کا ہے اور کوئی نبی کے ساتھ مسلح پہ کھڑا ہونے کی سکت رکھتا ہمارا پیار اس لیے مرحب اللہ سے لے یا رسول اللہ عائشہ مجرجا لیا رسول اللہ ابو ہاں کائنات میں کون پیارا صدیقہ مردوں مر یا رسول اللہ فرمایا صدیقہ کا باپ صدیق اور اگر چھینی ہے تو پھر سروڑے کائنات سے پوچھو کہ انہوں نے ان سب کے ہوتے ہوئے صدیق کو کیوں امامت کے مسلے پہ کھڑا کیا ہے اور پھر آقا نے اس بڑھیا کو یہ جو آپ کیوں دیا جو آئی آقا مجھے کچھ دیجئے اور آقا نے کہا میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں غریب و فقیر عورت فرمایا اگلے برس آنا کچھ ہوا تو دے دیں گے اور اپنے عقیدوں کی بھی اصلاح کر لو اس بڑھیا کا کتنا واضح عقیدہ جو مسئلہ تمہیں آج تک سمجھ نہیں آیا ہے قرآن پڑھنے والی کلو نکا و رب بکا، جلال اکرام کا ضلع جلا لے اور انکا اور و کا میتم میتھ بڑیا کا عقیدہ کتنا اجلا کہہ کی آ اگر اگلے برس آپ فوت ہو گئے تو میں کیا کروں گی کی؟ ہائے ہائے کتنا واضح عقیدہ کائنات کے امام نے کہا فاتی ابا بکرے اگر میں نہ ہوا میرا ابو تو ہوگا کسی دوسرے کا نام کیوں نہیں لیا پھر صدیق کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی اعتراض کرنا ہے تو یا رب کے قرآن پہ کرو یا محمد کے فرمان پہ کرو لڑائی کس بات کی پھر کھل کے کہو کہ قرآن والے نے جو کہا ہے بلک ابکت اپنا زبور امباب ذکر سہا عبادیت صالح ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس زمین کا مالک ہم نیکوں کو بنائے گے تو پوچھا عرش والے سے کہ صدیق کے زمانے میں